فا سلام تو وہ سلام والا سید وخاتم و سلو خاطم محمد نیل مصطفیٰ والا علی قل الرسق والصفا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اب سلح کا شاہدر شاہدوں وم بشر ویر مو بلا و رسو وت آز وَتُصَبِّحُوا وَبُكْرَتًا وَأَسْقِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم والامین ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی سلادو سلام علیہ سیا خا خاتم النبیین وعلى کا کا يا يا للعالمين معذر سنی مسلمان حمد ختم لہو تحیلت با آج جانا فریاد ہے بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نتا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان د فتنیا تو دائمی پناہ تا فرما گرامی اج دب جمع المبارک دے اندر جشن ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شری حیسیت اور شرائط اے جناب اگے پیش کرا گا یہ موضوع میں باہر تا کافی باوا بیان کر چکے چکا تو ضرورت محسوس کی تھی ہے کہ جناب نو بھی سنا دیا کیونکہ یہ موضوع اس مسئلے مسلے دقیقت پسندانہ تبصرہ غیر جانب داری جانبداری یہ گفتگو کیتی گئی ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر موضوعات حق ہاں پسندی تبصرے دی توفیق عطا فرما ہے ابھی بھی اللہ تعالی اس مسئلے سے فکیر نوفی کتاب فرمائی ہے اس واسطے میں جناب دے سامنے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شری حیثیت بیان کراگا بھائی انداز شرح چکم کی بندے کٹے ہوں کھانا پکد لائٹاں لگدی نے, لگ نے چنڈیاں لگدی جلوس ہوں نے یہ سارا کچھ شرحت کی ہے فرض واجب سنت مستحب حرام مکرو تن تاریم ہے مکرو تنظی کیرحی حکم شرح کے ہوئی نہیں سب تو پہلا حکم شرح فرض فرض دجا واجب ہے تیسرا سنت موقدہ ہوں چوتھا مستحب ہوں یہ کرن کم نے چڈن والے حرام پہلا درجہ وہ سخت ہوں دا دوسرے نمبر مکرو تاریما حرام دے قریب ہوں دا. درجے دے. ہوں اے حرام ہی لیکن درجے اسٹ جنا عذاب حرام دن گا مکرو تاریما دے ازاب ہو. نہیں ہوگا وہ کٹ گا اس بعد یہ اس تو بعد مکرو تنزیہ تو آیا اے جناب جہا کچھ اصے ہے فرد ہے واجب سنت مستحب حرام مکرو تاریم ہے مکرو تنجیے برا مل چنگا مل اے یہ میں دسنا ہے پہلے تو جناب جو کچھ شریعت مستفا حقیقت پسندانہ مطالعے تو سابت ہوا کہ اجتمام علاد کا اور دیگر اہتمام ایک مستحب نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقع ہے اور نہ ہی جناب جی سنت غیر موقد ہے بلکہ مستحب حرام ہے نہر ہے نہ مکرو تاریم ہے جہن حرام آکھن اپنی شرح دے حرام ہونے ضروری ہے کہ اللہ دے پاک نبی اللہ سونے نے روکیا ہوئے اس کام تو کہ نہ کرو خبر دا کوئی مائی دال قرآن ادیس ہوئے نہیں وکھا ستا اللہ سونے نے یا اللہ دے پاک نبی نے روکیا ہوئے ہو اس طرح میلاد نہ کریا جے. کوئی نہیں جی گل وکھا سکتا جب نہیں وکھا سکتا تو یہ حرام نہیں کہہ سکتے یہ مکروہ نہیں کہہ سکتے اس فرد بھی نہیں کہہ سکتے جہا یہ فرد آخر بریلوی وہ بئی اپنی شریعت بناؤں گا زیادتی کی کلا ہے اور کئی سمجھی کھڑے نے توڈے بریلویاں چی سمجھی کڑے فرد کئی واجب سمجھ ہیں لیکن نہ یہ فرد ہے نہ یہ واجب ہے یہ ایک مستحب عمل ہے جس دا مطلب ہے کرو گے سواب ملے گا نہ کرو گے گنا نہیں ہونا گل سمجھ آئی نہیں مستحب کا حکم دے ہوں نال سواب ملتا ہے نہ نا کرنے نال گناہ نہیں ہوتا میں رات آر فال میں یہی گل کیتی کی میرے شاہ صاحب میل نے उन्होंने मगरों स्टेज बैठ मगरों किसी बंद अरक मारी आ शाह जी या की बनेगा असा तो फर्द समझते रहे तो मुस्ता है शाहबू आख्या के आप मुड़ सची गल लुकाई जो फिरने ये मुड़ दस छटदा है सामने असा गलत पास जो लगे फिरने असा गलत करने अपने फर्द बनाई खड़े اے مگالے سے واسطے ہے جی ہے یہ حوالہ دیتا کئی لوگ آتے نے جی آخر لو فرد کہڑا نہیں پیار میں بن چکی ہے کہ اے جناب ایک فرد ہو گیا یا واجب ہو گیا حالانکہ نہ فرد فرد اپنی طرف کون نہیں بڑھا سکتا واجب اپنی طرفوں کو نہیں بڑھا سوجی یہ ایک مستحب عمل ہے جی کر سواب ہوا نا کرنے گنا نہیں کول کوئی پوچے بھائی عقیدہ اس نظریہ ملاد پاک دے بارے کی وہ آکھو جی مستحبے بھی زیادتی کردہ جا فرد سمجھتا ہے واجب سمجھتا ہے سونل سمجھتا ہے وہ بھی زیادتی ساڈے نزدیک مستحبے یہ اچھا سمجھو کرو تے بہویں نہ کرو جے کرو گے تو سواب تلے گا یہ تو ہے نا اسدا شری حکم ہوں اس دے ایک موٹی جی دلیل چڑھنا بھائی یہ مستحب کام کیوں ہے مستحب اس واسطے کہ نبی پاک دکر خیر دی بارگاہ نظرانہ پیش کیتا جاندہ کیا جائٹ لائیا جان کھانا پکایا جائے اے سب ہے عزت احترام تعظیم دی ایک صورت اور تعظیم مصطفیٰ ہمیشہ یا فرض گی یا واجب ہوئے گی یا سنت ہوئے گی یا مستحب ہوئے گی ہوگی تازیم نو کوئی بندہ حرام نہیں کہہ سکتا ناجائز نہیں کہہ سکتا نبی دی تعظیم تو سکتا ہے نبی دی تعظیم تو اللہ تعالیٰ دی شریعت دا مقصود آزم ہے سبحان اللہ اللہ واہدہ شریق مولا نے اللہ دے پاک اپنے پاک محبوب دی تعظیم نو اپنی عبادت تو بھی پہلو رکھا ہے ارشاد ربا نہیں ہے اللہ فرما یار ائی کشاہ نی لو مینو بلا ہے رسو ل تو آسرو ہو تو وکرو ہو تو سب بکر اے غائب دیاں خبر دین والے سونے آسا تینوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا حاضر و ناظر بنا کے بھیج آئے اینو خوشخبری دین والا بنا کے بھیج آئے جہے نیکمل کروشخبری دینی ہے جنت دی ون دی اور ڈر سنا والا ڈراؤ والا بنا کے بھیجیا ہے نبی تو امنو بلا رسول تاکہ اللہ تسول لیا تو رو و تو وک تے نبی تازیم کرو مدد کرو اس دی تازیم کرو وب بے بکرا تو آخر چلا فرما نبی دی تعظیم تو بعد اللہ دی عبادت کرو سورے شام ہوں اللہ سونے نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے نبی دی تعظیم دا تذکرہ پہلو کیتا ہے اللہ دستا ہے پیا ان چیر نبی جلہ داک نبیم دل چ نہیں ہوگی ان چیر تھی عبادت اللہ کی بارگاہ قبول ہو سکتی لاکھی بات کرو گے منہ تو چک کے مار جان گیا اصل سول بندگی اس تاج کی ہے ساری عباد جان جبی پاک کی تازیم عزت و جو فرما میں ارد پیا کرنا اللہ وحد شریق مولا نے تازیم مستفا نو جس تمام فرض فرض دتا ایمان تو بعد ایمان تو مستفا نو بڑا وا درجہ دتا ہے عبادت بہاد مگر تازیم نبی پہلو جے تازیم پہلو جے ہوں جب تازیم نبی پہلے سونے چار بندے ذکر کر عزت ہو نہیں ہوئے گی جی یہاں کی عزت ہے تو یہاں کاما دن اللہ <سؤال> کے رسول <سؤال> پاک <سؤال> سکار <سؤال> تازیم <سؤال> اور عزت ہوں جب تازیم مستفا کی ایک صورت ہے تو تعظیم تازیم کی جتنی صورتیں ہوں گی یا تو فرد گی یا واجب ہوں گی یا سنت ہوں گی یا مستحب گی اور یہ صورت جو ہے یہ مستحب ہے ایک سورت ہے ایک مستحب شکل بنتی ہے جس نے کرنے نال ثواب ہوئے گا ہوں یہ ہے اس دا مختصر جا شری حکم جناب دے سامنے جڑا رکھیا ہے وقت کے پیش نظر جناب نو شرطاں کہ ملاد پاک دے قبول ہون دیاں کی دیا شرط <تصفح> نو گل سنو گے بھی اج تک تسا تے بغیر شرطت لئی بیٹھے ساونا. تے سونا ہو گئی شرطان کی واری لیکن اے شرط میں بیان کرا اور تا دل اتنے موہر لاگے گا بھی گل صحیح پیا کر آخر تصویر بھی مومن بندے بیٹھے جے ہے ایمان والے دا دل فیصلہ تو کرتا نا بھی گل سچی پیا کر دا. تو سویا یہ ہوں شرط سن دے دلاد دے قبول ہون آستے شرطان کیڑیاں لے ہر عمل کے لیے شرطیں ہوتی ہیں نماز واسطے بھی شرطان نہیں؟ کپڑے پلیت نماز ہوندی جی کیبڑے روک نہ نماز ہوندی غسل واجب ہو نماز ہوندی جی نماز واسطے شرطاں حج واسطے شرط روزے واسطے ہے کلمے واسطے شرطا ہر ایک واسطے شرط نے اسی طرح ملاد واسطے بھی شرطان نے یہ پہلی شرط ایمان ہوئیمان دلاد وہ ڈرام ہے ملاد نہیں کیونکہ ایمان پہلی شرط ہر عمل دے واسطے داستے ہوں ایمان کی ہے ایمانے میں جو نبی پاک دین لے کے آئے نے اس نو سچا سمجھے ہر دور دی برابر ضرورت سمجھے سارے حکم نالوں قوانین نالوں آلہ سمجھے کسے قانون نو قانون نانونے دے برابر نہ سمجھے حضور ہزور د کسی مزاق نہ اڑاوے جائز نہ فرد نرام سمجھے حلال, نو حلال سمجھے جن مرضی گنا کردہ وہ گنا اندر لیکن دل لے عقیدہ رکھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دا سچا ہر دور دی جیڑا بندہ ہزور دینا دے دے نوز بلاک کسی طرح کمی سمجھے ہاں جی او بھی بہ ماں ہے جیڑا بندہ حضور دے دین دا مزاق اڑا او بھی بئی ماں ہے حضور دے دین دا انکار کرے وہ بھی بے مان ہے جہاں نبی پاک دے کسے حکم شری نو جناب دنیا کائنات واسطے غیر ضروری سمجھ دے وہ بھی لانتی ہے جیڑا بندہ نبی پاک دے دے قانون برابر کسے اور قانون کو سمجھتا ہے وہ بھی لانتی اور بئیمان ہے جیڑا حضور دے حرام کیتے نظر جیز سمجھ دے وہ بھی بئیمان ہے جہاں حضور دے فرض کا انکار کردہ ہے وہ بھی بئیمان ہے تمام کائنات کے قوانین سے قوانین مستفا کو اعلیٰ سمجھتا پھر جا کر مومن بنتا ہے کفار میں بنائے ہوئے قوانین اور حقوق کو حقوق انسانی سمجھنے والا کافر ہے کفار کے بنائے ہوئے قوانین کو قانون سمجھنے والا کافر ہے قانون صرف ایک ہے جس کا نام دل اسلام ہے باقی سب لوٹنے کے ڈاکہ زنی بدماشی لٹے رہے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایمان کے لیے شرط ہے مستفی کے دین کو تمام ادیان سے اعلی سمجھے میں مثال دینا کسے بندے دالی شریف رکھیے کسے ویک کے مزاق کڑا اسے آخیا بکرا پیا جا کافر ہے بڑھی طلاق ہو گئی اگو نسل تو مستفا دی سنت عزت دی نگاہ ضرور ویکے میری گل نہیں سمجھے ایسے طرح کسے حکم کسے حکم نبی کا انکار کرے مولویا مسلے سمجھے بناوٹی غیر ضرور سمجھے ذاتی مسئلے سمجھے جن کو رکھے مرضی ہے بے مان ہے کافر ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کے دین اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے میں <تصفح> مثال دینا مثلا اسلام دندر میں تم دس چکیا کس طرح بھی ہو چکی نے عورتوں دا لباس مردوں دا لباس شریعت کی اگر عورتیں اس لڑے کئی عورت ایسا جیڑیاں جناب کپڑے ان مختصر ہو گئے پورکھے جانے رہ دے مومن ہوتے ضروری سارے اپنے کم نرتی بے, بے حیائی سمجھ سمجھن سمجھ کھا رہی وا گناہ کرنے پہ رنت کرنے پی سمجھن جو حضور دی دین شریعت نے لباس دسیا ہے جو پردہ دسیا ہے وہ اپنی جگہ تے برحق ہے جا اس اسنو برحق نہ سمجھے اور انو سمجھے سارے حقوق نے یہ جی ہماری آزادی ہے مولویوں نے آزادی چھین رکھی ہے ہماری ہمارے تو حق مار رکھے ہیں زیادتی کرتے ہیں جیسے اخبارات میں آتا ہے میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں ایسے لانتی عورتیں اور لانتی مرد غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جب وہ ایمان سے خارج ہے لاکھ میلاد مناتا رہے اس کا میلاد اٹھا کر منہ پر مار دیا جائے گا جل سمجھ آئی نا کہ نہیں آئی میرے حضور دے دین دا دشمن حضور دے دین دا مخالف حضور ہزور دلاد لکھ مناو تے لے سکتا ہے کدی رحمتہ نہیں مل اونوں ملن انلنگیا جہا میرے کملی والے دے دین دا خیر خواہ خا گا حضور دے دین نو سچا سمجھے گا نبی پاک سرکار دے دین دا مذاق نہ کرے جی تو بندہ باہر ہو جائے فرد کی واجب کیتے, نو واجب سمجھے. سنت, کیتے نو سنت سمجھے ہر حکمیں شری نو دے درجے دے مطابق من جنہ نا چیری نہیں منگا اُنہ چر مسلمان ہو سکتا پہلی ہوں میں خدا دی قدم کی قدم کئی بےمان بندے دیکھے دیشمن حضور دے اسلام قانون کی گل کرو نا وہاں کرنٹ پی جنٹ مرن لگ پہ جی! یہ پرانے دور کی بات ہے اب نہیں چل سکتا میں نے کہا بگیاڑ میرے مستفا کا قانون ہر دور کے بھیڑیوں کے لیے ہر دور دے بگیال دا گاٹا مرونے والا ہے ہاں یہ نہیں کہ ہوں دے دور لٹ کھے رہے حضور دا قانون اتنے نہیں چل سکتا جو کہتا ہے حضور کا قانون اب دنیا کی ضرورت نہیں رہا اب وہ پرانا نہیں چل سکتا ایسا لانتی ایک کروڑ دیگے پکائے سنو ایک کروڑ دیگ پکائے ہر سال عمرہ کرے ہر سال حج کرے دے گا مکے ویٹ کے بندے موت مکے دے اندر آئے پھر بھی ابو جہل نال جہنم جائے گا حضور دے دین دے دشمن ہوگئے تو پھر آ کے ملاد تو مین خیر لبے گی ہو سکتا سونا تے آیا یا اپنے دین واسطے منانا پیا جس مقصد آستے آیا کو پھر سمجھ لے مسلمان ہو سکتا یہ پہلی شرط جی ایمان کی ہے سارے تمہارا تبکہ جیتے بھی جانا سدکے جا یہ کھانا ٹونگی سے بس جناب سیدا جنر کا ٹکٹ دے کے واپس آنا یہاں ہی منا صرف پیسہ چاہیے دین فروشا نو لیکن میں تینوں قسم خدا کی کر کے آنا میں چیلنج کرنا فقی کا یہ مسئلہ دنیا کے کسی مال بھی اگے رکھ دے اگر اس کا پیش کر دے فکیر اپنا سر لوا د एर शर्त बाद तो शर्त सुनो शरद साफ होनी चाहिए है میلاد مناسب لینا چاہنا جہاں خیر نہیں پی حضور ہزور دے نے جڑا لکان کا وکھاوا کر کے کوئی عمل کردہ کہ عمل والے دل الا فرماگا جنہوں وکھاؤں گا رہا ہے اجر بھی سواب انہوں کوگ میرے کوئی اجروں سواب نہیں ہاں جی جا ملاد منا پیا کملی والے وکھا بارگاہ پالا دیا بندیا نیت ہونی چاہیے خدا دی قسم کر کے آنا جی نیت رکھی کھلائے تم بئی مانے میلاد کچھ نہیں دے گا نیت ہونی چاہیے ہو کمل اللہ دے بزرگ فرما نے کوئی نیکی نہ چڈو کوئی پتا نہیں کہڑی قبول ہو جائے مت سونا بخش چڈے چھوٹی تو چھوٹی برائی تو بچوں کوئی پتہ نہیں کہ بہ چھوٹی چھوٹی. رحمت اللہ ہے آپ سرکار فرما نے جے رب ملتا یار نیا دیا مل see藤 P nécess jal each other at home, when is the feeling likeißar جتیاں ستیاں تا ملتا ٹگیا خسیا ہب انہوں ملی دہو رب انہوں نیتان جاندیا حق اوچاریہ بندے ات وجہ فرمائش نیل صاف ہون تو بعد تیجی شرتے وے رسک حلال ہونا چاہیے اپنی جی مت بوجھے خالی کر کے میلاد منائی کھڑا ہوئے اے ہو خارج پیا سواب لین کی بجائے مت ہا مین فدلے اسا اتھی پیسہ فریا نہیں بس جیب گے کر چی ہاں جی انداز ملاد مناؤں لا لانت لے سا اللہ تو کدی رحمت نہیں لے سک گل سمجھ لگی پیسہ اپنی جیب کا حلال ہونا پیسہ نہ ہوائی ہو میلاد پیا کرنا نہ مسجد بیٹھے شاہ صاحب گوٹکی بیٹھے سن مینو کہ سن کے میرا کہ یار آخر میرا ایک بےلی سی ملتان گیا میں فون کرا وہ گیا بڑھی بیٹھی پچھا گڑیا مڈے لے گئی قسم خدا بھی سچا کی رات میں بیاں بھی کیا اتنے بھی کرنا پیا گٹو فر کے اندر لے گئی ہوں جب ادر گیا نا ایک منٹ کال کی روپیے اس منگے آخی جڑا ہے ایک منٹ تے تیری کال ہو گئی نا تین منٹ مینو نہیں ویختا رہا کڑی ہے. ہے تین منٹ میں تکدا رہا ہوں جڑا کنجر پیو تھی نکھا کے پھر روزی کما کے اے ایبو تو نمیاں کاپیاں لے آوے تو اتو پاوے نات خانہ تھلو نا خان کیا یہ تو ہے بھی جنت ہی نہ جنت ناط خان پیو دیے ملا پیو اللہ پاک محبوب فرما تو یقالو الایے با حور فرما نے رب پا کے صرف پاک نو قبول فرما ہے ات پلیتی کوئی قبولیت نہیں ہو سکتی اللہ دیا بند اپنے جہاں بےبیاں جدیاں بڑی جناب مرد آ جی پی نے غیرت نہیں آدیجر میلاد کدی قبول ہو سکے نہیں ملاد ادا ہی قبول ہو جلد غیرت مولالی والی ہو یہ شرط دل بٹھا فقیر بریلی بھی بریل بھی, بھی اور ہوتا ہے پھرتے جی یہ نے ایک کم خراب کری پھر جے. جنت دیا ٹکٹا میں جتھے بھی جانا میں پہنچے جنت کو نہیں لائے کے آیا میں آیا وا جنت دا راہ دسنا اس کو جہاں چلے گا نصیب ادا جنت مل جاوے مثلا جنت جان کا مینو پتا کون میں پتا رکھتا گل آئی کہ خدا دی قسم کر کے وہ کدی قبول ہو سکی ہے نہیں اللہ دیا بندے ہاتھ بجو فرمان شاہد الرحیم شاہ سے والدی آپ فرما نے ہر سال حضور کا میلاد کردہ سا ایک سال ایسا ہویا میرے کوڑ کوئی شہ نہیں سی پریشان ہویا کی نظرانہ کبلی والے دے اندر پیش کر گھر نگے ماری ویکھیا دے اندر چنے پی نے سوا شیر چنے سن میں اپنے بےلیاں کٹا چکی تلور سکار دلا کے چنیا تپڑیا وہ چنے تقسیم کر دیتے رات خواب درد ویکنا وا بہبو بے دو جہاں تشریف فرمانے میرے دل دے اندر خیال آ سونے ایک ہی وجہ ہے باقی کھانے دور تے میرے چنے قریب نے ہزور دے نے ابد الرحیم رزق حلال ویکھنے ہے نیت صاف ویکھنے ہے پیش کیتا ہی قربان تیرے مال نہیں ویک رسک ہلال ویخنے کہڑا ہونا چاہیے کی لگن دے گا ویخنا ہوا اپنے پیارے دا دل یہ دل کمال شرط ہو گئی بولو نا پہلا ایمان دجا نیت صاف تریجا رزق حلال کنیا شرط ہو گئی تین ہر چوتھی شرط مکانا وقت بڑا دو گل سمجھے چوتھی شرط شرتے فرد خدا دے نہ چھوڑے کیوں ہے نفل مستحب یہ دودھ سننا موقت ہے یہ دودھ واجب ہے وہ دودھ فرد ہے فرد سال پورا پیتی رکھے ملاق کے دور رکھی رکھے اتنے ہوں فتوا سن حضرت سدھی کیا اکبر دا میں کسی مول دیام کی گل کرا ہے تو آپ کر سکنا ہے بھی. صدیق اکبر کی گل کر لگا تاریخ الخلفا امام جلال سیوتی رحمت اللہ پیو سچی بہادر کے سید سی اکبر کی گل لکھیے آپ نے فرمایا اس بندے دے نفل اللہ قبول نہیں کرتا جڑا فرد چھڈ دیا جاسائجالا ملک لڑے سال پورا فرد پی جائیں جی پیپسی دی بوتل پینے جلی آ ملاد کی ماجپا نش نش میں خراب نہ ہو جی اللہ رسول فرض دے گئے وہ سال پورا پیتی کسے ایک فرض کا تین دھیان کلاد کے اتنے سمجھ لے لو اپنی شریعت بڑائی کھڑے نبی دا دین روڑی کھڑے جس بندے نے فرق جان بج کے ہوں دا ہے اور اس نفل دے زور پہ رکھ د قبول ہو بے گی. میں اسے طرح پہ آ گیا یارو شریف یار بھی تے زور ہو پیٹی کھڑا. خدا دیا وشال پورا نماز نہیں جا ملاد دے ٹم دسا پائی پڑے چڑیا جیسفا شروع ہو آوے کرد چفلان تے دور رکھی دے نفل قبول ہوندے نہیں کنوی شرط ہو گئی <laughs> चौथी शर्त हो गई भी फर्द के होने चाहिए करे गल समझ लगी फर्द छुट्ट जा तौबा करे, करे। अल्लाह वाल रोवेद करे अल्लाह मेरे को जेड़े कम हम मैं मिसाल देना जोर नमाज तुम पढ़ो फर्द छो तो सुनता नकल पढ़ी जाओ कबूल हो اللہ پاک محبوب فرماؤ گے سارے مزاق کرنا جہے کام آخے نے جانا طرف بنا کے حساب ہونا پہلے فرداں دا حساب شروع ہونا گل میری سمجھی فردوں تو بعد واجب کی واری فرداں کمی ہوگی واجبہ پوری کیتی جائے گی واجب کمی ہوئے گی نال پوری کیتی جائے گی سنتوں کمی ہوگی تو نال پوری کیتی جائے گی جے فرد ہو نہیں نا تے تو نال کبھی کا پوری ہونی میں مثال دینا تھی ایک مکان دے جے بنا وہ سب تو پہلو زمین چاہی چاہیے چاہی ہے زمین زمین تو بعد کداں بنائی پھر نید لائی دی چھت پھر انہوں کھڑکیاں دروا فیر ہوتا رنگ روگن ہوں ایمان کی ہے یہ ہے زمین یہ جی زمین ہے ہی نہیں تو اسے کادے سے عمارت کھڑی کریں رکھی کدا نے فرض چھاتی واجب کھڑکیاں دروازے نے سنت یہ سڈے دین اسلام دا مکان پورا ہو جائے جیسے بہ کے بندہ دونوں جہان راحت سکون گزار دیا فی آنگ روگن کی رنگ دی رنگ روگن نے نفل تے مستحب کام جی کندہ ہوں جی کندا ہو ونی نہ رنگ کنو کریں گے کچی کینو پھیرے گا زمین اس واستے پہلو ضروری ہے کندا فرض تیار کر عمارت تیار کر فرض پورے کرے چے نہیں جان کے چٹ جائے توبہ کرے پھر نبی پاک سرکار دلاد کرے کنویں شرط ہو گئی پنجو اگے ہوں چھویں شرط ملاد کملی والے سرکار ویچ تے مرد کٹے نہ بیہار کٹھے بیٹھے ہوجر ملاد نہیں جس مرد رے کھڑے ہوتے دے ملاد ترقی والے سکول سمجھ لگی نہیں یہو جہ ملاد جہا ہے وہ لانت دے گا میرے مستفا کریم پاک دامنی اور غیرت سبق پڑھانا پڑھان آئے نے اور وکر کیا مردوں وکرا کی گل سمجھ آئی نہیں عورت مردوں دا اختلاط نہیں ہونا چاہیے اگلی شرط سن و فلم موویاں تصویر نہیں بننیا چاہیے یہ سارے کم حرام نے حرام نبی پاک دے ملاد, ملاد ہوئی ہو سی جی جا جا مولوی سیدا سیدا میرے رکھی پہ ملاد ہزور نافرمانی دے پتا اللہ, اللہ, اللہ دی مشابہ مخلوق دے اللہ دی مخلوق, دے مخلوق تیار کرتے موویاں دے مووی اندر اللہ دی مخلوق انسان ورگی مخلوق بنا کے وائی جاتی ہے میرے آکا غائب دلم رکھتے سن اللہ دے دی اس واسطے سن پائے اج کے زمانے آن گے انج کام لوگ حضور سکار پہلو دس گئے انیامت سارے چوکھا ہونا ملا گل سمجھی وہ قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ فرمانی سرکار کی کڑا میں ہوں اس مووی سان لے کتنے گئی کتنے تک لے گئی کتھے تک لے گئی ہے گل سن لے جی تو بھی ترقا گور لا ساری تھی بھن سور کے بیٹھی ہوں جس ویسا وی یہ جی امانت سپرد کرنی ہے اگلے کار عزت ہے یہاں سپرد کر اس واسطے ویا کرتے ان سے لے آنے مووی والے پانچ ہزار دے کے وہ فرا وہ پھر ساری بےٹی دےرا پیا ہوتا ہے منہ نو ہٹا کے پھر سامنے اگو لارے ایڈے بےگارت ہوتے مگرو تو دیکھی کلا پہلو عزت میری تو وہا تج تے مولوی دی نگاہ نہیں سی پا سکتی اج ترجیو کنجر بئیمان ہوتے دے انہوں نے شیشے منتو کسی پکے بندے دسے اندر شیشے لائے ہوں نے جان کپڑے تو بھی پار دستا ہے کام ترقی میں پہنچ گئی میں آخیا خدا کی قسام بیٹی دے ایسے واہ ٹوٹے کر کے نا کیما کر کے جا سمندر چوڑ کے ایڈا گنا نہیں ہونا جاس بےکتی کا گنا ہونا عزت ہاتھوں لوائی کل مووی میرے آکا نامدار پہلو ہی حرام کر گئے نے حدیث بخاری شریف موجود ہے فکیر کا چیلنج قسم خدا دی کر کے آنا تو میں فیل ملاد ایسی ہو فوٹو بازیاں والا چکر نہ اور آخری شرط سونے محبوب سرکار کا ملاد پیغام بھی میرے کملی والے کا کی پیغام ہے میرے آکا درما سلام مر رسول الا ليطاع باذن الله لكو سبحان الله مدان يا حضرات سبحان الله اللہ سونا فرمایا بھی خالی, خالی, خالی تاجر تے فرد نہیں خالی مزدور ترد نہیں خالی مستری سے فرد نہیں خالی, خالی مول فرد نہیں بلکہ بادشاہ بھی فر رہے بلکہ انور کا حکم مننا سارے نبیات رسول ملاد میرے آقا دا پیغام بھی میرے آقا دا میرے آقا کا پیغام یہ ہے جتھے کوئی بیٹھا ہے میرے حکم دا تابے دار ہوگئے الحکم اللہ للہ نہ بادشاہوں کا حکم عوام پر چلے نہ عوام کا عوام پر چلے نہ چودھری نواب کا کسی پر چلے جے مخلوق خدا دیے امت مستفا دیے حکم بھی خدا دا ہوگے فا دی ہوے گل میری سمجھے کہ نہیں سمجھے اور میں یہ گل کیوں کی ادھر وی امریکہ دے اندر محفل ملا دوں برطانیہ محفل ملا ہوں میں سوچن لگ پیا حضور سرکار دے حکم نو امریکہ پاکستان گوارا نہیں کرتا کسے ملک مسلمانوں کے ملک گوارا نہیں کرتا یار ہی ماجرا ہے ملاد اتے گوارا ہے او پھر پتا لگا اوہ جا ملاد جس انگریز اگریز ہوے ملاد نبی کا ہو جا ملاد گوارا ہے وہ آدھے نے بھی رکھ لو جتنے مرضی رکھ لو لیکن ایسا ملاد ان کو گوارا نہیں جس میں ملاد مستفا کا ہو اطاعت بھی مستفا کی ہو سرکار دا ملاد سرکار تے او حکم لے کے آئے جا بادشاہ ہے کہ نہیں لیکن قسم خدا دی کر کے آنا توجہ رکھ آج ملاد کی جاجت جتنے ویکو میں فلنا کوئی کری فلانی ہوئی کری عمرے دے ٹکٹ پہ دے. اے؟ سرکار دے حکم دی گل کرو تو چڑ بخار جانا ساری قوم اپنی نا. قسم خدا دے. حکم مستفا کی بات کرو تو منہ بن جیڑا بندہ نبی پاک دے حکم سے خوش نہیں ہوتا پیا وہ لکھ ملاد منا کوئی ملاد ہو سکتا اللہ قسم کھا کے فرماؤن فلا ربی لا یؤمنون ام ہکا یو ہکے ما شجر بینہم ثُم انفسهم مما تسلیم اللہ قسم کھا کے فرما رب نہ بھی کسم کھاوے گل تھی پکی ہے اللہ فرما حبیبا مینو تیرے رب کی قسم रब ते सारा ही मगर अपने प्यारा अल्लाह ने फरमाया सुनिया मैन तेरे रब की कसम चेर ईमान वाले नहीं होना चर अपने झगड़िया हाकिम ना मन अपने रबल क्या आगड़े खैर का हुकुमे हुक्म ہلور روزے ہلور تھا یعنی کیا, کیا مطلب جدو جھگڑے کی گل آئے گی فیصلہ ہو مسلا دسیا جھگڑا ہو فیصلے ہلور تو بولی کو نہ روزے دی گل آئے مامی جی دسیا جی روزہ کٹ گیا کی ہے یہ نہ پوچھنے جی جھگڑا ہو گیا ہے. مولوی جی تو آنے کرو فیصلہ کرانا سچے اللہ فرما جہبوبا تین اپنے جھگڑے اے پکے ایمان نہیں ایمان والا ادو ہی جھگڑا ہوا تے فیصلہ تیرا کراوے ہے اللہ رسولہ تومان لا دیا بندہ کرنا نبی دے فیصلے تو نسنا منافق دی نشانی قانون نہیں کرے گا مومن دی نشانی ہے مدنی آخا دے قانون اپنی جان بھی دوار چے گا جب جھگڑا ہو گیا جیڑا ہو گیا کلمے پڑھن والے دا यूदी के यूदी उस सचासी हक वे भी गल में पढ़न वाला झूठा खिंचदा यूदी वाले फैसला कोल कराइए मैं पैसे ला देंगा दो नंबर फैसला हो जाएगा जराूदी उन्होंने पताद सचा नबी انہیں فیصلہ سچائی کرنا ہے میرے حق کی آپ گل ہے کیونکہ حق میرے والدی کھچ کے ل گیا نبی پاگ دلور سرکار نے جدو مقدمہ سنیا سن کے فیصلہ فرما دہی دق کے اندر ہوں جا کل میں پڑھن والا سی اندروں مرن لگ پیا بنیا کی یو دی کھچی آدھا آ چلنے امر بن خطاب کو فیصلہ کرایا اچھا لے گیا عمر لیا دروازہ کڑکایا حضرت عمر باہر آئے کلمے پڑن والا آ یہ بھی آدھا سو لے تیرے نبی پہلو فیصلہ کر حضرت عمر اندر گئے تلوار لے آدی سر لا کے کلمے پڑن والے کا رکھ د آخ ج فیصلہ کملی والے دا قبول نہیں عمر دی تلوار دا فیصلہ کرے گی گل جی. <تصفح> <تصفح> سمجھ لگی ماریا تین <تصفح> بولو تے صحیح تو سی آلے پڑھنے والے تس سارے کلمے پڑھنے والے جنگل چکا ہی کھڑے گے امر گا چاہیے کھڑے دے ہوں فیصلہ سچا کہ تھڈا کی عمر او خالی عمر دا نہیں اور ربے سل چلان دا بھی فیصلہ سب جدو مدد عمر بن خطاب نے سر لا د کلمی پڑھن والے دے نار دے منافق جہ نسے کملی والے دی بارگاہ دے اندر سونے نے قتل کر دیتا ہے بدلہ لے کے دے کملی والے سرکار خاموش رہے رب بول پیا اللہ فرمایا پوری آیت اتار دیتی خرد قربان جاوا قرآن کھول کے وے خلا فرما ہوں ہے. فلا رب کلاو مکتا ہک مہیم شجر بین ہوم سملا یا دوفی الفسم ہر جما کدیتا ویو سل مسلی اللہ نے فیصلہ کیتا کیا میرے محبوبہ عمر نے مسلمان نہیں وہ مارے آئے انہیں کافر بائی مان مارے اس مرتد ماریا جن فیصلہ تیرا قبول نہیں ہوں میرے مومن ہو سکتا ہی نہیں آئے آئے آئے آئے آئے آئے فیصلہ تو تھی بیٹھا ہوتا گل سمجھیے مسلمان اسے واسطے اللہ آگے شرط لا دیتی ہے برما فیصلہ کر میں تے دل سوڑا نہیں ہونا چاہیے ہوا نہیں کرنا چاہیے اللہ فرمانا دھکا لے دل خوش ہو جان میں مولا مشکل کشا علی دا دور خلاف سی ایک بندہ چور چوری کیتی قاضی فیصلہ کیتا ہاتھ کٹ دیو ہاتھ کٹا کے لگا ہے اپنا پنجا ہاتھ ہے آگوں حضرت مولا علی مل گئے ویخیا ہاتھ بھی کٹائی ہے خوشیاں بھی منائی ہے مولا مولالی فرماؤ لگے بےلیا خیر تے خوش ہو کے لگا نالے ہاتھ کٹائی سونے چوری کی تی مجرم پر خوشی اس گل دی اے نبیدی شریعت تے میرے تے جاری ہو گئی ہے حکم تے میرے تے کملی والے جاری ہو گیا میرے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا بےلییا ہاتھ مینو پھڑا انہیں ہاتھ فڑیا گٹ لایا لا کے جناب اتنے کپڑا چپایا جدو کپڑا ہٹایا گٹ واپس لا چ فرمایا جے جی کم تے کملی والے حکم سے خوش تازی ہو جائے اسا ہاتھ تینوں واپس پھیر دینے ہوں سمجھ لگی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویخوے گل کر لگا کافر نے عراق اس واسطے مکھایا انہیں ایک حکم نہیں منیا ایک حکم نہیں منیا کافر آخیا اس آخیا میں نہیں رین دینا میرے پناہ ہزار فوجی قتل ہو جان جو مردی ہو میں نہیں میرا حکم نہیں اور گل غور نال مانا کافر دا حکم زور والا کہ مستفا دا حکم زور ہے کافر اندے لکھ میرا تعریفاں میرا حکم نہیں من پھر تگڑا ہو جا میں تینوں بمبا کی سوگا دیا گا میں پوچھنا جس آکا نامدار دا حکم رسول اللہ تے مننا فرد ہے اس حکم دی مخالفت امتی کیتی کھڑا ہوئے تو پھر آ کے ہزور راضی ہو گئے کا اپنے حکم نہ من والے بم دیکھی کھڑا تین مستفا رحمت دینگے حضور دے ہزور کے حکم نرولی کھڑے پھر آخ گا ملا نبی پاک نو منا لینا وا نہیں میرے آقا اس بندے تے تی آ جس مستفا کریم دے حکم تو جانا بھی بار چڈیا نے میں ایک مثال دین لگا ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسے نبی پیغمبر دا حکم منیے اپنے رسول دا چھڑ دئیے ابھی مسلمان رہ سکتے ہیں حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ایسی حکم کسے نبی دے حکم نو ننیے اپنے کملی والے حکم نو چھڑ دئیے ایسی مسلمان رہ سکتے اچھا نبیا کے حکم تے چلے تو مسلمان نہیں رہ سکنا ہے کہ کافران دے حکم تے ترونجا سال تو چل رہے ہیں حالے مسلمان کھلوتا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے آکا وہ دین لے کے آئے بج گئی جس کے آ سبھی مشیل گئی بج گئی جس کے آ سبھی مشعلیں بج گئی جس کے آ سبھی مشعلیں شم وہ لے کر آیا ہمارا نبی رسول اللہ حق چار. بلال بلال بلال بلال در ویخو میرے آکا جا حکم لے کے آئے نا یہ حکم برابر غریب امیر سب برابر گل نہیں سمجھ لگی اصل مساوات یہ نا ہے جا گردی گئے یہ نہیں ویکتا ہاکم کون اے کون نہیں بن خطاب کا دور سی ایک کیسر بادشاہ گورنر نام سے دا جبلہ بن احم جبلہ جبلے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو دل وفد لینا میں مسلمان ہونے مدینے میں آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ہو دے انہو سلام دعا ہوئی آپ سرکار نے انہوں بٹھایا عزت کی تھی, بے مسلمان ہونایا بڑی آب و تاپان نال, نال بڑے بڑے لباس کپڑے سواریاں نال خادم نوکر آخر گورنر سے ایک علاقے کا کافران کا حضرت عمر بن خطاب ادھر تیری فقیری کھڑی ہوتی جی ادھر کی لگے ان آکڑوں کا نمائشوں کا یہ سیدے سادے کپڑے چاپ سرکار نے انہوں بٹھایا حضرت عمر حج واسطے جا رہا ہے اس آخر جی میں حج کرنا حج کرنے تر گیا گل سمجھ حج کردا جدو تواف کر رہا سی نا جبلا تواف دے دوران ایک بندے دے غریب بندے دی چادر غریب بندے دا پیر آ گیا جبلے دی چادر دواف دو دے دوران پچھوں پیر آ گیا چادر تے. پیر بند گیا کل اس تھپڑ مارے یعنی اکو تھپڑ کٹ مارے جبلے دے. جدو تھپڑ مارا غریب حضرت امر بن خطاب دی بارگاہ فیصلہ لے گیا ساکھیا سرکار میں اپ جان کے پیر نہیں دیتا دواف دے دوران تردیا چادر تے پیر آ گیا ہے. اس میں نو تھپڑ مار دیتا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جبلا منہ اگے کر کہ واپس تھپڑ مارے گا ساکھیا عمر میں گورنر ایک علاقے دا ما گورنر ہوے گا تے اتے ہی ہوے گا جب کفرش ہے جدو مدنی پاکل آ گیا میں غریب دا حق ہے اوے تیرا ہو گیا تھپڑ کھانا ہی پینا ہے لگا اچھا مینو مہلت دیتی جائے ایک رات دے سو بدلا دیا تو رات نشیا مرتد ہو دئیمان جا ٹکریا کیسر دے کیسر بادشاہ آپ بھی کفر چ مریا اس بےمان نفرت ماریا جہانو ہمیشہ دی لے گیا سمجھی کھڑا سی میں ہو آدم دا دور آدم دا پتر ہے میرے آقا دا دین آخدہ نہیں آدم ایک ہی بیٹے سارے برابر دے سارے برابر دے جے تو قانون سارے واسطے برابر ہی ہونا ہے اسے واسطے جدو ایک عورت نے چوری کی تھی. نبی پاک سرکار نے فیصلہ سنا دتا ہاتھ کٹن کا کسی بندے آن کے سفارش کی آکا نے فرمایا نبی کی بیٹی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ایس قانون تو ایس قانون تو کم دے کمبے اے قانون انہوں گا نہیں جڑا غریب امیر نو برابر کرتا ہے جڑا آخر اسمان گنی بلال حبشیے جے غریبے تے او امیرے حق دونوں دے برابر دے وجے گی جد امل نیک ہو بارگاہ اللہ فرما جاتا پرہیلگار گا رب دے نزدیک چوکھی عزت دولت نال نہیں رب دی بارگاہ جہاں کڈا لگا جے جڑا کنڈا مولا نے لا کے رکھے وہ پیسے نال تول سونے چاندی تولدا نال املان امل نے ہونے وے اولا دی بار گاہب ہوا کسی قوم برادری دائی؟ ایتھے برادری نہ کوئی فرق میرے کملی والے سرکار اس طرح کے نہیں رکھے اس طرح کے فرق ہزور نے سارے بچا دیتے دجے لفظ وی آئی پی کا چکر میرے آکا نہیں رکھا اجلتا پہ یہ سیٹ وی آئی پی ہوتا میرے لگا گری برابری ہے امل تولنا ایک پیسہ تولنا حضور دین پیسے میار نہیں بنایا کیوں پیسہ تے نے کو چوکھا ہوتا ہے خدا بھی کر کے آنا جنہ کوئی بندہ غیرت ایمان مان تھی قائم گا پیسہ دولت اتنا کٹ گا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جہا بندہ اپنی دنیا پیار کرد ہے وہ اپنی آخرت نو نقصان پہنچا ہے جہا اپنی آخرت پیار کردہ ہے وہ اپنی دنیا نو نقصان پہنچا ہے تو میرے آقا نے فرمایا تسان ان پسند کرنے والی گلجھا نے کیونکہ دنیا کے آخر دونوں نے سوکنا ویلیا ایک سوکن پیار کرے گا دوسری دورسری کٹنا پینا ہے مشرق مغرب مشرے کو مشرق والے پاسے منہ کرے گا مغرب والے پاسے کنڈ ہو جائے گا مغرب والے پاسے کنڈ کرے گا مشرق والے پاسے منہ ہو جائے گا یہ ضرور فرق رکھنا پڑنا اسی طرح دنیا آخرت تو جیڑا بندہ اپنی دنیا جنا پیار کرے گا آخرت نقصان اے نہیں کیا کہ میں دین بھی پورا رکھا دور پھر ہوکل مند حضور نے فرمایا تے بڑے نے آخرت ہمیشہ رہنے والی تے دنیا ختم ہونے والی ہے تسا پسند کری نانی کے پیچھے نہ پیا کٹھی کر بھی تو تر جائے گا فائدہ کیوں کٹھا کر جڑی ہمیشہ رہنے والی وہ پیچھے پاؤ حضرت معذرا اللہ دے ولی گزرے نے آپ فرما نے آپ تو پوچھا گیا یار دس ساری روحے زمین ہوتی سونے کی جنت ایک کلی ککھان کی دو دون کیڑی شا پسند کرنی میں جنت والی کلی پسند دی دنیا ہوئی تو خدا دے بندے آ! میرے کملی والے سرکار کا ملاد ہوئے تے بھی مستفا دی ہے ورنہ امریکہ والا ملاد قبول ہوتا برطانیہ والا ملال قبول ہوتا وہ پتا یہاں کا آڈر پر چلتے ہیں حکم سڈے پر چلتے ہیں پکا ہی پکائی اون تابے تابیدار سڈے نے اپنے نبی دینے یہ لگ سکتا ہے وہ جا نبی پاک سرکار دا ملاد منا تابیدار دار بھی کملی والے دا بن جاوے <تصفح> پھر ہی ملاد کچھ دے گا بڑا کچھ دے گا پھر ملاد بڑا کچھ دے گا یہاں شرطان تو خالی ملاد کوئی ملاد نہیں دے ڈرامے جی قسم خدا یہ نہیں نہیں پھر کملی والے دا ملاد اے میں دا تو میں کہ اپنے بجلیاں کا حقوق جڑا ہے او چوکھا ہم ہمسائے دا خیال رکھنا چاہی دا ہے باقی نالوں زیادہ تو فقیر نے تو یہ ساریا شرط سنا دیتی ہیں دعا کرو اللہ حضور دے ہاں میرے کوئی کونی نہکیا پیا میں پترو میں ساری رات جاگ ہی حیران ہو گیا میرا گلا کہ میں چل پیا کل میں آرف والے جانا پھر سفر میرے پینا حکیم اللہ اور اس نے پیا اس بیان نہیں ہو سکتا اس قوم دے جنہ و اتر رہا یا اترنا ہے قرآن کی وجہ تھا تھا گلیاں بازار کئی بئیمان قرآن پران بوسیدہ ہوں دے نے آ گندی نہر پلیت اچھرے والی جہد سارے لاہور گند جائے جدو نہر بند ہوں پھر گندہ پانی چٹی پشا بھی قرآن پاک نوز باللہ من ذالک وزن بہ دے دساخت قرآن مجید میں وہ پخانے اس قوم نو روپیے دی پوری سمجھ روپیہ ٹھیک سے ڈگا ہو چاونا پہ ساڈا باؤ چک لائے گا رب د قرآن لنگ جانا یا سٹ دینا اخبارات لکھا انخبار ویچن والا کنجر ہے سٹنا نہ انہوں نے بئیمانہ کوئی شرم آتی ہے جڑے اخبار چھاپتے ہیں اللہ دے قرآن, دی دی دی دے قرآن کی تعلق تلوک کنجر خان ایک پاس ایک پاس اللہ کا قرآن بےمان جو جی نہ ہی قرآن لکھو جدو قرآن جو ہے مزا لے جی قرآن والے پاس کو آئے کوئی اور پڑھنا ہے پڑھ کے اڑتے پھر دے قرآن یہ لانت پی گئی اس قوم سے کوئی ہاتھ بننا ہی نہیں رہ گیا قسم خدا ہی کر کے آنا سلیل قوم مسلمان میں کدی نہیں تیرہ سال تیرہ سدیاں آئیے جن اصا ہوں سڈے بزرگاں نصیحت سان فرمائی ہر مسجد کے نا دی قسم کر دیں یہ سوکھی جنت ہی کون دی جنت بھی اسے بازار چ رول رہی ہے جہنم بھی بازار لگدیا ٹپدیا جی تصال سونے دی نام دی کاغل چگو گے نہ اس دا درجہ بیان نہیں ہو سکتا اس دا درجہ بیان تو باہر اس نام پاک کی تازیم کئی اللہ دے ولی بن گئے میرا اس موضوع تے پورا خطاب بھی یہ اس نام خدا اصا حضرت صاحب دی کی تلکیم یہ مہم چلائیے چلائی قرآن محل تیار ہونا چاہیے جب بوسی قرآن حکیم عزت آبرو نال رکھے گا قرآن مجید نریاواں ادھر روڑنا جائز نہیں حرام ان کی اخیر ہوں جا کے پہلے دریاوے چو نر نکلیاں قرآن حکیمانے رہے دین مجید دے بارے حکمیں اس دفن کیتا جائے جی امبیال ہے مسلام نفن کیا جائے ہوں سمجھ لگی نہیں جگہ ہوٹی نہ پاؤ اتو سلیپا رکھ کے جی امبیا دفن اس طرح انہوں نے دفن کرو قرآن حکیم ہوں اصا اس سلسلے دے اندر قرآن محل سلطان کے فقیر دا جتے یعنی غریب خان ہے ان کے قرآن محل واسطے ایک بےلی نے دو مرل تھان ایک نے پھر دو مرل تھان دہ ہو گئی ہے چار مرل سا منصوبہ وے اصا اس دی ہٹوں کھدائی کریے نے اتافرمایا نے بزرگان کی مہربانی خاجگاہ نے چشک دیر شاخ نے اللہ دام دیکھی سمجھا دسم خدا میرے شاخ نے میرے مولا کریم دے نام دا احترام زمانے نو سکھا دتا ہے. کہ شہر علی پور شریف ضلع مظفر گڑھ کے دعوت اسلامی دے بیلی بےلی لگے یار سانو پتہ نہیں سی اللہ دا نام کی عزت کی ہے کسا سان عزت خدا ہے اس میں خدا سکھا برکت ہے سارے درویش چوک کے لئے آپ نے سڈے ایک درویش وسیم صاحب محمد وسیم صاحب انہوں دا کام ہی ہوگی وہ تو اللہ کی مہربانی کوئی آخی ہے نا بھائی اللہ کے بندے بال بچے قرآن بناؤں مسجد اس محل جہاں قرآن داستے تیار کرو گے دشملہ ساڈے ڈاکٹر رمضان صاحب اور اللہ کی دستی توفیق سو روپیہ دتا نے توسا دوست نے باقی کسی پنجو دن بھی ہو سکتا میں شرطیاں مرجید آخ لو مسجد اپنی کسی شادی ہے لٹرین بھی کون جی بڑی میں لان نہیں بھائی ٹھیک ہے مسجد سادی جڑی اللہ پسند ہوں لیکن وہ کما لو جنہیں کما جے یہ سواب تہن کو لبنا جی رب دونے قرآن محفوظ کریں گے ان شاء اللہ اللہ سونا سڈے تو مہربان ہوے گا اور ساری گبراشر جی ہے اور روشن ہو جاوے گی ہاں جی جنہیں بھی اتنے تھلے ادھر ادھر بیلی بیٹھے جے سارے پڑ کے جناب ادھر رکھو Allah سونا دس قبول منظور فرما تو مسجد درویشوں کا جانفوظ کرس مسجد قرآن مجید ہوساج ہو ہو میں حیران ہونا ہے جی ایڈے زیادہ مسجد مسجد والے کی کرنے قرآن پاک پرانے ہو جان بوسیدہ ہو جان ہے جی وہ چوک کے توڑے پا کے ایویں سٹ دیں گے ٹی وی کا احترام ہے رب د قران کی ترمیل قسم خدا دے. چکلا جا مراد چکلا چکلا بنیا خلا جے خدا, جی خدا جن گھر چکلا بنا دجرے چکن خانے ہوئی اٹھ اٹھ ہزار ٹی وی ٹرالی لے آنے وہ رکھنے آ روزانہ سفائی ہوتی ہے ساری تھی پیڑوں کی پوجا پاٹ کرتی رب سونے کے قرآن مجالے جناب ایک بغیر نہ کرو اپنے کپڑے پائی فرتے جی ربران بغیر کپڑے ترقی کرپڑے لے کے خدا قسم میرے فرما دے نے. آسا. کوئی کام ہونا منت لینی مسئلہ ساری مشکل حل ہو, ہو جائے قرآن نو کپڑا چڑھاوا گی دس دس بھی خلاف ہوں سن قرآن مجید دے. آج ایک ہی کونی سیدنا محمد امال علیہ صدقہ مدینے دے تاج دا. یا اللہ قرآن دے صدقے سچا مسلمان دا. دشمنان اسلام نو تباہ کر سانو پناہ اپنی رحمت دی فرما. مسلمان مار اور اپنے نیک رلا دے مس اللہ حبیب <تصفح> گی کے ساتھ ایسا کرم ہوا نہ ہوگا کسی کے ساتھ کیوں اپنے کرم کی حد سے بھی بڑھ کر دیکھا جو میں نے ان کی طرف بے بسی کے ساتھ See you later. جگتیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے جگتے پیج کے اپنا اپنا یار کرم کمایا